بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایوہا نبی استق اللہ ولا تطعی کافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے وَكِيلًا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کا احساس کافی ہے میں جانا جب مل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 اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے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 اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے <سلام>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 اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور, اور موسا سے اور مریم کے بیٹے عیسا سے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 جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے اللہ غرورا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا وَإِذْ قَالَ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 حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرشش ہوگی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 اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم اشت نالئی برو نلئی دور آئل ہی مل رہت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 اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ کو آسان تھا یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يجدو لو انه بادون بالاعراب يتالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم کبھی تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عزیزًا اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاطِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُنُوبِهِمُ الرَّعْبِ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 اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خاص ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہش کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء ان نبی من یاثم منکم نبی فاحشه مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفی وکاں ذالک علی اللہ یتیرا اے پیغمبر کی بیو تم میں سے جو کوئی صریح نا شائستہ حرکت کرے گی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 بے شک اللہ بارک بین اور باقبر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والقاشعین والخاشعات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 كثيرا اعد لهم و جو لوگ اللہ کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں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 اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيها اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا اور جو اللہ کے پیغام جو کے تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ میں کہ محمد ابا احد <سئلس> محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرویل اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو ال وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے تحیتهم يوم اجراً جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے یا ای اے نبی اننا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے ودعیا الی اللہ باذنہ وتراجا نوریرا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن بأن لهم من فضلاً اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے ولا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 إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَجْوَاجَكَ اللَّا تِي آتَيْتَ أُدُورَهُنَّ وما ملكت, يمينك وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَنْكَ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 پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَضْضِنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے نا پلیشی بے پیغمبر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 لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنفين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيتحي من قوم والله لا يستحي من الحق واذا سالتم دن متاعا فاسالوه من وراء حجاب ذلك امطهر لقلوبكم وقرب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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا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 اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے اور اے عورتو اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان اللہ و ملائکتہو مصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما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 اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تحمد سے جو انہوں نے نہ کیا ہو عیزہ دیں تو انہوں نے بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا یا ایوہا النبی قل لی ازواجکا و المؤمنین يذنین علیہن من جلابی ذالک ادنار اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ امر ان کے لیے موجب بے شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ينتهي المنافقون والذين فِي گری بهم بهم إِلَّا قَلِيلًا اگر منافر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 بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے أبداً لا اس میں ابد آباد رہیں گے نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار یوم النار یقولون یا لیتنا جس دن ان کے منہ آگ میں لٹکائے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار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 مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسا کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کروی کرو کرو میں وہ تمہارے سب امال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا اننا على السماوات ان منها انه كان ظلوما جهولا ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا